وَ الرجمِ بِسمِ اللهِ الرحمن الرحيم وَإذاَا قِيلَ لَهُم آمِنُ بِمَا أَنزَل اللهَّهُ قَ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِل عَن بماَا أُزِل عَلَن وَيَكفُرونَ بمَا وَر وَهُو الحَقُ مُ الصدِّقَ لِم مهُم عیسہ <اللہ> مبارکہ میں اور اس شگلیات مبارکہ میں یہودیوں کے کچھ افعال قبلیہ بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیشا فرمایا وید الحم آمِنُوا بِمَا ضل اللہ اور جب انہیں کہا جائے کہ اس کی طرف ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم کو مان لو اس پر ایمان لاؤ تو قالو نومنو بما علینا بما برا تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی تو ہم تو صرف توات کو مانیں گے قرآن کو نہیں مانیں گے وہ یکفرون وماور اور توات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہر ایک سے کفر کرتے ہیں ہر ایک سے انکار کرتے ہیں کسی کو بھی نہیں مانتے نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں نہ کسی اور صحیفے کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو بس وہ کتاب تو جو ہے وہی حجت ہے اور یہ ان کا کہنا کہ بیما عمزلہ علینہ نو بنو بیما عمزلہ علینہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے بس جو ہم پر نازل ہوا یہ ان کی حسد کی وجہ سے تھا یہ حسد تھا انہیں رب بارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ رب اعلیٰ کی واج کے ساتھ تو اس لیے انہوں نے کہا ہم تو بھائی تو کے علاوہ تو کسی کی طرف دیکھتے نہیں تو کو چھوڑ کر ہم کسی کتاب کی طرف نہیں جائیں گے کسی کتاب کو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا مصدقل حالانکہ وہ کتاب یعنی قرآن جو ہے وہ حق ہے اور ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن ان کی کتاب کو بھی اس کے مندرجات کو تصدیق کرنے والا ہے اس کی تو پھر یہ انکار کیوں کر رہے ہیں بات جو ہے نا کوئی بات حق ہو واقع کے عین مطابق ہو اور ساتھ ساتھ وہ اس کتاب کی تصدیق کر رہی جو ان کے پاس ہے جو قرآن کریم کر رہا ہے قرآن حق بھی ہے اور واقع کے عین مطابق بھی ہے دلائل اور براہین سے مزین بھی ہے جی تو پھر جناب اس کا انکار کیوں جب بات حق ہو واقع مطابق ہو تو تقاضا مانا جائے تسلیم کیا جائے اس کا انکار کیوں کر کیا جائے اب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کل فریمت اختلون قبل تم مومنین اب انہیں یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو ہم تو تورات پر ڈٹے ہوئے ہیں توات پر جمے ہوئے ہیں توات کے دلاوا کسی کتاب کو دیکھتے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابو نے ان کا آئینہ دکھایا ان کے کرتوت کھولے تو میں اگر تم کے اتنے ہی پیروکار ہو اتنا ہی تمہارا ایمان ہے تورات پر تو پھر تم نے یہی حرکتیں کیوں کی سب سے پہلی حرکت ان کی کیا بیان ہوئی یہ دیکھیں جی اللہ تعالی نے کل حبیبہ آپ فرمائے جی جیسے پیچھے رب تبارک وطالع نے ان کے کلام کو خود نقل فرمایا یہاں بھی کر سکتا تھا لیکن حبیب کریم علیہ صحت اسلام اپنی زبان سے کہیں گے وہ ذلیل زیادہ ہوں گے یہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ اب حبیب کریم علیہ سعد اسلام اپنی زبان سے فرمائیں گے تو ان کی ذلت زیادہ ہوگی اللہ تبارک فرمایا، اللہ ابن تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر ہم کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں دیکھتے تو پھر وہ نبی رب کے جو کے تو بن کر آئے کے ہی مبلک بن کر آئے تم نے انہیں کیوں شہید کیا تم نے قتل کیوں کیا تمہاری توات میں یہ مسئلہ موجود نہیں تھا کہ تم نے تو کو ماننا ہے اور ترات کو جو ماننے والا ہے اسے بھی ماننا ہے اور ترات کا جو مبلک بن کر اس کا دائی بن کر رب کا نبی آیا ہے اسے بھی ماننا ہے تو انکار کر دیا تم نے نہیں مانا تو پیار رب تر بھائیو اللہ تبارک و نے ان کو یہ آئینہ دکھایا اور فرمایا کہ ان کنتم تم اگر تمہارا اتنا ہی ایمان تھا اتنے ہی مومن تھے تو بین اس کا تعلق بھی کل کے ساتھ, ساتھ ہے ابھی بھی آپ یہ بھی بھروائے جب موسا سات السلام تمہارے سامنے بل بنا واضح موجزات اور کرامات لے آئے ہر چیز تمہیں دکھا دی تو اس بات کا تقاضا تھا کہ تم رب تعلیٰ کی پوجا کرتے رب ربطع کی عبادت کرتے ربت رب بارک و تعالیٰ کو لیتے، کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے وہی اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے وہی مستحق عبادت ہے تو پھر تم نے کیا کیا سمت علیہ السلام کے پیچھے تم نے بچھڑے کوئی خدا بنا لیا تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا خدا بنا ہے بنی اسرائیل کا بچڑا اور ہندوؤں کی گائے کوئی تعلق ہے ہندوؤں کا سامری کے ساتھ تعلق ہے یہ مردود جو ہے نا ایسے ہی نہیں گائے کے پیچھے پڑے ہوئے اللہ تبارغ نے ان کو اس میں الزام دیا جیسے تانا دینا نہیں کہتے ہماری زبان میں اللہ تبارغالیہ نے وہ فرمایا آپ انہیں کہیں انہیں تانا دیں ہاں بھائی تو تم تو بڑے بنتے ہو ایمان والے تو تم بچڑے کے سامنے پڑ گئے اب یہ صرف بیان کر کے یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ بچڑے کی پوجا کرنا صرف شرک ہے نہ پمایا کہ جن کا اپنا خدا ایسا پاگل ہو بچڑے کے کون شکل ہوتی ہے جی وہ تو انسان جو ہے ہو انسان وہ بھی اپنے کوئی معاملات اپنی زوجہ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی پردے میں کرتا ہے ہی نہیں کبھی بچڑے نے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہے کبھی اس نے اپنی زوجوں کو فرمایا ہو کہ آپ دائیں بائیں ہو چلتے ہیں وہیں ہی جا کے جو بھی کرنا کرتے ہیں کبھی ہوا ایسا وہ تو بچڑا جو ہے اور گائے جو ہے دونوں امیاں بھی گلی میں جاتے ہوئے کہیں بھی حق دیتے ہیں کبھی کوئی پرواہ نہیں کی تو میں جن کا مابود ایسا پاگل اور اہمک ہے تو اس کے ماننے والے کیسے پاگل ہوں گے اس میں انہیں یہ بھی الزام دیا گیا کہ تم تو اتنے پاگل ہو ہیں یہودیوں کو فرمایا جا رہا ہے تم تو ایسے احمق ہو تم نے بچھڑے کو رب بنا لیا تھا ابھی موسی علیہ السلام کے پیچھے کچھ دنوں کے لیے موسی علیہ السلام گئے اور تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا صرف کیا کیا اس نے باں کی تم نے کہا واہ واہ واہ یہ تو پہنچا ہوا ہے یہ تو خدا ہے بھائی تو اب بتائیں اب کتنے بڑے پاگل ہیں ان سے اچھا تو پھر وہ سامری جادوگر تھا ہیں جس نے بچھڑے کو بنا لیا اور بچھڑا بولنے لگا ऐसे ذلیل ہے پھر اسے چلو خدا مانتے چلو کچھ نہ کچھ تو کہا جاتا یار اسے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اسے خدا بنایا انہوں نے انہوں نے بچھڑے خدا بنا لیا یعنی سمے بڑا مسئلہ تو رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پر میں پھر تم نے موسی علیہ السلام کے پیچھے بچھڑے کوئی خدا بنا لیا وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے یہ کیا ہے یہ ظلم ہے بچرے کی پوجا کرنا کیا ہے یہ ظلم ہے تم نے ظلم کیا تھا موسلی سیات اسلام کے پیچھے اب آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا فرمایا کہ جو تمہارا پر ایمان ہے نا بتاؤ یہ کی کس آیت میں لکھا تو بچرے کو خدا بنا لو کس آیت میں لکھا ہوا ہے تو کے کس مقام پہ لکھا ہوا کس باب میں لکھا ہوا ہے کہ بچڑے کو تم علا بنا لو بچرے کو تم رب بنا لو اور اس کی عبادت شروع کر دو کہاں لکھا ہوا ہے یہ تمہارے بڈیروں نے کیا ہے اے؟ اے؟ اے؟ اے؟ تو مزے کی بات دیکھیں یا اکل اسلام کے دور کے یہودیوں کو تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہارے وڈیرے جو نبی کے ساتھ تھے ان کی حرکتیں یہ تھی آج دنیا جہان میں کوئی بھی بندہ ہمیں تانا نہیں دے سکتا کہ تمہارے نبی کے ساتھ ابو بکر جو تھا اس کا کام یہ تھا ان کی وفاداری روشن کی طرح میں کہتا ہوں حضرت کردار کی روشنی ہے اور اتنی وفا کی روشنی ہے وفا کی ہے بالکل سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے آپ ہجرت کو دیکھیں کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں ہے آکل سعد اسلام صرف حضرت صدیح کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کو بندہ بات نہیں کر سکتا پوری کینات میں نظرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں نظرت مول علی کے بارے میں حضرت حضرت بلال کے بارے میں نظرت سعد الد کے بارے میں جو کرتے ہیں کتے ان کے اپنے منہ کتے والے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو رابطے کتے بھونکتے رہتے ہیں آج کل تو پیر بیٹھے ہیں حرام خور ان کے ان کے بھونکنے کی بھی وجہ ہے ان پیروں کے جو پیر آج کل حضرت میر ماویوں کو بھونک رہے ہیں ان کے بھونکنے کی ایک وجہ ہے اکلے شام کا فرمان ہے میں کہ اہل ایمان حلال کھانا حلال تمہیں حلال کی طرف لے جائے گا اور حرام تمہیں حرام کی طرف لے جائے گا ہیں جی بتائیں جن پیروں نے یہ بندنی کی مرید کیا لے کر آیا ہے پوچھا بھی نہیں یار یہ مننت کا پیسہ ہے کس چیز کا ہے ہر چیز ہی ہڑپ کر گیا ہیں وہ غریبوں کا مسکینوں کا حق بھی کھا گیا مدرسے کے بچوں کا حق بھی کھا گیا تو بتائیں اس پیر کا پھر عقیدہ کیسے ٹھ رہ سکتا ہے اس پیر میں بگاڑ تو آنا ہے اس پیر میں پھر فساد تو آنا ہیں وہ کسی بھی صورت میں آ جائے تو اج پیر اس لیے بھونک رہے ہیں وہ بھی حضور کے سیاہب کو اچھا ایسے کتے ہیں پیر مجھے سمجھ نہیں اتی ان ذلیلوں کی ایک پیر مجھے کہنے لگا جی دیکھیں حضرت پیر معاویہ نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا ہیں میں نے کہا اچھا یہ تو ظلم بن گیا تم تمہارے جو جس مزار پہ تم بیٹھے ہو وہ مزار کا ہے کہتے ہمارے ابا کا میں نے کہا کو انہوں نے کس کو خلیفہ بنا انہوں نے کہا مجھے بنایا میں نے کہا بیٹے کو تو خلیفہ بنانا جائز نہیں تو اپ کیسے خلیفہ بن گئے ہیں اگر اہل نہ ہو تو بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا تمہارے ہاں تو باپ جو ہے وہ مرتا ہے بیٹا باپ کی زندگی تک جناب وہ کرکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انجینئر ہوتا ہے داڑھی موچھ منڈا ہوتا ہے جیسے باپ مرا داڑھی رکھوائی اور جناب پیر بنا دیا یہ تم نے کیا کیا بتاؤ میں نے کہا وہ بزرگ ہمارے چلے گئے دنیا سے جو اپنا نائب اسے ہی بنایا کرتے تھے جو سچا حال ہوتا تھا ایک بزرگ کے مزار پہ میں گیا ہوں وہاں جا کر میں نے دیکھا وہاں بزرگوں نے تحریر لکھوائی تھی بہت بڑی انہوں نے کہا میرے بچے سارے لوچے لپاڑے ہیں میرے مرنے کے بعد کسی کو میرا نائب نہ بنا جائے میرا نائب وہی بنے جو شریعت محمدی کا پیروکار ہے بس ایمانداری एक بات میں نے ایک بندہ دیکھا دیکھو پیر کا بیٹا خالی ہے اگر آہل ہو تو بن سکتا ہے اگر نہ آہل ہو تو نہیں بن سکتا بتائیں بھائی جیسے دیکھے حضرت سعید نا ابوبکر صدیقر اللہ تعالیٰ آپ کو جب وصال ہوا کیا خیال آپ کے بیٹے نہیں تھے لیکن کسی کو نہیں بنایا گیا حضرت عمر کو بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت ہونے لگی نا اس وقت بندے نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بنا دیں آپ جلال میں آ گئے آپ نے چھ بندوں کے نام دیے تھے حضرت عمر نے میں ان میں سے اس اس میں سے جس کو بھی دل چاہے تمہارا بنا لینا ان میں ایک بھی نام آپ کے بیٹے کا نہیں ہے آپ کے بھتیجے کا نام نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے حالانکہ آپ کے بھائی جو ہیں آپ کے اتنے بڑے مجاہد اعظم تھے آپ کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منکر کرے خط میں نے مسلمان جال کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے کیا خیال ہے ان کے بیٹے نہیں تھے ان کے بھی بچے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی بندے نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر کا بھی نام دیا اپنے بیٹے کا نا, نا نا نا نا یہ میں نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کا نام نہیں دیا میں نے کہا آج تمہاری جو خلافتیں ہو رہی ہیں گدی نشینی کے تمہارے جو سلسلے ہیں آج ایک ایک پیر کے انیس سو خلیفے بیٹھے ہیں وہ بھی ساری اس کی اولاد ہے میں نے کہا یہ کہاں سے نکالا ہے پھر تم نے ہاں میں نے کہا تم زلیلوں کو بھی اعتراض ہو حضرت امیر ماویہ پہ تم چوڑوں کو بھی اعتراض ہو حضرت امیر واویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کہ انہوں نے خلیفہ کیوں بنایا بھئی انہوں نے تو دیکھا پہلے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اتنی بڑی جنگیں ہوئی اتنے سیابت شہید ہوئے نبے ہزار بندے صرف ایک جنگ میں شہید ہوئے نوے ہزار بندے حضرت امام حضرت نے دیکھا امت امت پر رام کرتے ہوئے امت کا درد لیے دل میں آپ نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بعد پھر یہ معاملہ کھڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے قتل و غارت ہو جائے تو کیوں نہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کسی بندے کو مقرر کر دوں اور آپ نے اس وقت ان کا بیٹا جو ہے وہ ظالم فاسق نہیں تھا یعنی اگر ہوگا بھی صحیح ان پر ظاہر نہیں تھا جیسے ہوتا ہے یہاں باپ بیٹا جو ہے اتنا کمینہ ہوتا ہے اس کا سب والے کو پتا ہوتا ہے لیکن باپ کو پتا نہیں ہوتا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بڑا چنگا بندہ, بندہ, نہیں؟ نہیں؟ بندہ حضرتر ظاہر نہیں, حضرت نہیں تھا اگر وہ زلیل تھا بھی بدکار تھا بھی فاضر بدکار تھا بھی تو لوگوں پر اس کا بدکار ہونا تو اس لیے حضرت سید معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا تو آج ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے جو خود جناب بنے بیٹھے ہیں خلیفے اپنے ابے کے وہ بھی پیر کہتے یہ تو جائز نہیں تھا یہ کیسے کر دیا ہوں میں کہا پہلے تو جا کر پیوں کی گدی نشینی چھوڑنا پہلے تو اپنے ابا کی خلافت چھوڑ پھر تجھے دیکھتا ہوں میں کیسے باتیں کی جاتی ایک دن میں تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو یہ کے صحابہ کے بارے میں نام لے سکتا باقی رہے کتے تو کتوں کی کوئی اوقات نہیں کتوں کے بارے میں تو بزرگوں نے کہا ہے بات یہ سن کر ہم بھی چونکے کیا کہا ہے انہوں نے بات یہ سن کر ہم بھی چونکے ذات کا کتا اور نہ بھونکے ز کا اور نہ بھونکے تو ہم نے بات کی ہے بندے کی کوئی بندہ محبوب علیہ صحت السلام کے سیاح میں سے کسی ایک سیابی کے عمل پر اعتراض نہیں کر سکتا ان کی وفا پر اعتراض نہیں کر سکتا کوئی اسکال نہیں پیش کر سکتا ہاں جو بندے ہیں ہی نہیں جو ذات کے کتے ہیں تو وہ بھونکتے رہتے ہیں وہ بات کہتے کتا نہ ہو کتا اور بھونکے نہ کہتے یہ بات ہمیں بھی چونکا گئی ہم بھی حیران ہو گئی یار کتا ہو کے نہیں بھونکتا है? آج کہتے ہیں یہ جی فلانا آیا تھا زاکر اس نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی میں نے کہا یا بات یہ سن کر ہم بھی چونکے ذات کتا اور نہ بھونکے سمجھ نہیں آتی وہ کیسے بھونکتے ہیں ایسے غیر محسوس طریقے کے ساتھ بھونکتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو نوزب اللہ انڈیا دہلی سے کتاب چھپی کتاب کیا قرآن ہے قرآن کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے قرآن کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے اس نے کہا اس امت میں سب سے بڑے کافر جو ہے نا مسٹر حضرت ابو بکر صدیق اور سانی حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان غنی کو پھر حضرت امیر معاویہ کا نام لیا اس نے یہ چار بندے کہا چار جو ہیں یہ اکابر کافر ہیں اس مت کے بتائیں یہ ہیں ذات کے کتے جن کی رب تبارک و تارا نے مت ماری ہے جن کو رب تبارک و تارا نے زلیل کیا ہے امام احمد بن رضی اللہ نے بڑی بات فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے یہودیوں سے اور چوڑوں سے نصرانیوں سے بھی بڑے ذلیل ہیں کہتے جی وہ کیسے فرمایا کہ آپ یہودیوں سے پوچھیں نا کہ اس دنیا کے اندر موس علیہ اسلام کے بعد سب سے اونچی شان کس کی ہے تو کہا کہ یہودی کہیں گے جی موس علیہ السلام اسلام کے ساتھ والوں کی ان کے سحبا کی کہتے ہیں عیسائیوں سے پوچھیں نصارا سے پوچھیں کہ عیسی علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے ان کی شان کس کی ہے تو انہوں نے کہنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں کی اس دنیا کے اندر سب سے ذلیل لوگ کون ہیں تو ان زہیلوں نے یہی کہنا کہ حضور کے سیاح تو میرا بتائیں یہودی کائنات میں اپنے نبی کے بعد سب سے افضل جانے تو کسے جانے اپنے نبی کے سیاح کو اور یہودی جو ہے نصرانی دونوں اپنے نبی کے بعد سب سے افضل والا کسی کو جانے تو اپنے نبیوں کے صحابہ کو جانے اور یہ زلیل پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا کسی کو جانے تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو جانے تو بتائیں یہودیوں اور عیسائیوں سے چوڑے ہیں یا نہیں ان سے کمینے زیادہ ہیں یا نہیں آج جو پیر درباروں پہ بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بھونک رہے ہیں ان کتوں کا کردار بھی کچھ کم نہیں ہے وہ بھی ذلیل ہے بد کردار ہے گندے عقیدے کے لوگ ہیں لانت ہے ان پر بھی محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر بھونک رہے ہیں جی خدا خراب کرے آج نوز بلزال ہے کہ انڈیا کے اندر نا جی انڈیا کے اندر پچھلے دو, دو تین سالوں میں ایسا ان چوڑے جو ہے ہر دربار سے جیسے مینڈک نہیں نکلتے برسات میں ایسے درباروں سے بولنے لگے پیر کتے میں یہ کم ہلکا لفظ بول رہا ہوں پیروں کے لیے کتے کا کہ نہیں سمجھ کئیوں کو ایسے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ ونڈ کیا کریں فلانا پیر کتا ہے تو فلانا کتا نہیں ہے بھی کیسے ورنڈ کریں ورنڈ تو کر دی ہے جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکے وہ ہے کتا ہے وہ so کیا ہے وہ کتا ہے وہ بندہ نہیں انڈیا کے اندر بقاعدہ انہوں نے یہ ایک پوری فرست تیار کی ایک پورا پیپر تیار کیا اور اپنے مریدوں کو دیا خاجہ مویندی جس جج میری رحمت اللہ کے دربار کے گدی نشینوں نے جو بھی مولوی آپ کے پاس چندہ لینے آئے نا مدرسے کے لئے آپ اس کے سامنے یہ پیپر رکھیں اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا امیر معاویہ مسلمان نہیں اور امام عمد عزیزہ خان رحمہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا مان مان ہے مان ان کے بارے میں بھی لکھا کیا اس کا بھی لکھا ہوا بھی مسلمان نہیں بتائیں یہ کس کے قدرین نشینہ حضرت خاجہ مولویہ دن تیسری دن میں اللہ کی بتائیں خواجہ گدی نشین کتنے ہیں چھکے چوکے نہیں اڑ جائیں گی چار ہزار خلیفے بیٹھے ہیں اس وقت گدی چار ہزار سے بھی زائد ہیں اور ایسے لڑتے مرتے ہیں کتے کی طرح توبہ آپ چلے جائیں نا یہاں درباروں پہ کسی بھی دربار پہ چلے جائیں وہ آپ کو کھینچے گے نوچیں گے آپ کو وہ نہیں پیر صاحب اصل ادھر بیٹھے اصل پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں وہ جن کے پاس پیر صاحب کی گدی ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں آئیں تو صحیح ادھر ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں بندہ پوچھے م م <Wirin> بندہ آیا م م� کیا لینے تھا وہاں ایک دربار پہ ہم چلے گئے وہاں ہمارے ساتھ یہی ہوا جی ایک پیر کے انتظار میں بیٹھے ہم وہ پیر کہیں سنجھا کر رہا تھا ایک بندے نے دیکھا کہ فارغ بیٹھے اس نے کہا ادھر ادھر ہم بھاگ کے گئے ایک مولوی اور تھا کیا ہوا ہے کہتے پیر صاحب بیٹھے چلو جی ایک کو ملے وہاں سے مولوی صاحب میرے ساتھ وہ جذباتی تھا میں تو نہیں دیتا پیسے پیروں کو میں جب بھی دیتا ہوں مدرسے کے طالب علموں کو دیتا ہوں حضور کے دین کو دیتا ہوں ان کو میں روپیہ نہیں دیتا کسی پیر کو نہیں دیتا ہوں چاہے پیر مخلص ہو چاہے جو بھی ہو انہوں نے کہا بھی آپ دین کا کام کرو تو ہم آپ کو دیں تو وہ پیر جو ہے وہ پکڑ کے لیا گیا جی وہ پیر مولوی جذباتی اسے ہزار روپئے دے دیا باب نے پتا چلا وہ پیر اصل نہیں تھا پیر تو اصل تھا جو ابھی آیا نہیں تھا کہنے لگا بیڑا گھر ہزار ضائع ہو گیا بھائی میں کہا کچھ نہیں ہوتا پیر نہیں لیا ہے بش کے جاؤ گے تم بھی اچھا وہاں بیٹھے تو اس کا جو اپنا پیر ذاتی تھا نا وہ آیا جی باہر پھر کہنے نکا یار یہی میرا پیر ہے میں کہا جلیلہ تجھے پہچان نہیں ہے تو پیر کیسے پہچانے گا تجھے تو پیر نے پیر آیا سامنے تو پیر کو اس نے پانچ ہزار نکال کے دیا ہزار ادھر دے آیا پانچ ادھر دے دیا بعد میں پیر جس گلاس میں پانی پی رہا تھا نا جی مجھے سارے راستے میں کہ میرا پیر بڑا ہی سخی ہے بڑا ہی سخی ہے میں اپنے نیچے ہے نا تو تب بات بنے جا کے بیٹھے اللہ نے جیسے کچ کرنا ہو وہاں جا کے بیٹھے تو اس نے پیر صاحب کو کہا جی یہ گلاس میں نے ہے وہ پیر گلاس میں پانی پی رہا تھا تھوڑی دیر بعد پیر ڈھکن رکھا ہوا تھا نکالے اور گلاس پانی پیے پھر ڈکن اتارے ایک گھونٹ پیجے پھر رکھ دے تو کہتا جی یہ میں نے گلاس لینے پیر صاحب جان کے مچلے بنے بھی یہ تجلیل گلاس لگا نہیں ابھی پانی ہے آپ نہ لائیں لگا نہیں جی میں گلاس لینا ہے یہ گلاس میں لینا چاہتا ہوں پیر نے کہا نہیں نہیں میں جب آپ کے گھر آؤں گا نا وہاں آ کے جس گلاس میں پانی پیوں گا وہ آپ تبروق بنا کے رکھ لینا اسے معافی دے دیں بتائیں میں نے کہا یہ پیر نہیں ہے پیر ہے امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالی دو مرتبہ دو مرتبہ امام حسن رضی اللہ عنہ ایسی بندہ آیا فقیر اس نے مانگا آپ نے کیا کیا اپنے گھر میں گئے اپنے بچوں کو باہر نکال لیا میں یہ گھر بھی تیرا ہے یہ سارا مال بھی تیرا ہے, پیر یہ ہے امام حسن بیٹھے وہ بیان کر رہا ہے کہ بندہ کھڑا ہو گیا آپ کو برا بھلا کہنے لگا امام حسن کو گالیاں دینے لگا آپ نے مایا بھیا چلے نیچے بیٹھ نیچے بٹھا دیا میں کھانا لاؤ اس کے لیے کھانا کھلایا مرید کو خادم کو فرمایا وہ لاؤ پیسے کتنے پڑے اسے اٹھا کے دے دو ہزار روپیہ اٹھا کے دیا بڑا حیران ہوا ہے باقی تو سچا سید ہے بتائے تو یہ ہوتے ہیں سخی تو یہ ہوتے ہیں میں نے کہا پتہ تو کیا کرتا پھرتا کہتے میرے پیر کے اتنے بڑے موٹے ٹائر ہیں اور گلاس تجھے ایک نہیں دیا اور اوپر سے کہا جب مجھے بلائے گا چالیس پچاس ہزار میرے مری گھر میں جمع ہوگا تیری چٹنی نکلے گی دماغ کی تو پھر دیکھنا گلاس جس میں پانی پیوں گا میں نے کہا ہاں تو پیر صاحب بیت الخلا استعمال کریں گے ہر چیز تبرک والی بن جائے گی یار گھر میں بیٹھیں گے کمرہ تبرک والا بیڈ میں بیٹھیں گے وہ تبرک والا ہر چیز تبرک والی ہو جائے گی عجیب پرکھنڈ بازی بنائی ہوئی انہوں نے بتائیں وہ پیر جسے لاکھوں کروڑ اچھا میں وہاں بیٹھا تھا ایک بندے نے پیر کو پچاس ہزار ڈالر لکھا ہوا چیک ایسے دیا پیر کو اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے پچاس ہزار ڈالر کو تھوڑے نہیں بنتے کتنے کروڑ روپئے بنتے اس وقت, اس وقت بڑی پرانی بات ہے اتنے پیسہ اس نے کہا جی یہ آپ کی خانقاہ کے لیے ہے وہ خانقاہ کے لیے کہاں لگے گا وہ تو خام خا کے لگ جائے گا کہیں پہ اس پیر کے اپنے جناب بہت بڑے شادی حال ہیں بڑی بڑی مارکیاں ہیں جہاں کسی کو دیں جناب یہ دین کی کتاب چھاپنی ہے تو آپ پیسے دے دیں فورن مل کے پڑ جاتی ہے دورہ پڑ جاتا ہے آنکھیں پھرنے لگتی ہیں لو بھی مر گئے ابھی ہم دیکھیں جی اب تمہارے کو شاہ فرمایا فرمایا کہ <فَوكَكُمْتُور> اب کا کا ایک مزید کرتود بیان جو کہہ رہے ہیں آج کہ ہمارا تو رات پر ایمان ہے ہم ہی مان تو رات کے علاوہ کہیں نہیں دیکھتے رفتار کوئی زخنا می ساکان کو متور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم پر تور کو اٹھا دیا تھا اس طرح کر کے تم پر گرانے کے لیے تمہیں کتاب دینے لگے تو تم نے کہا ہم نہیں لیتے کتاب تو ہم نے کہا کہ آیا پھر کوہ تور تم, تم پر, تم پر تو پھر تمہیں ہم نے یہ کہا خُزُو مَا آتَيْنَا كُم بِقُوَةٍ وَسْمَعُو ہم نے کہا کہ اس کتاب کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو وَسْمَعُو اور غور کے ساتھ سنو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور غور کے ساتھ سنو تو قَالُو سَمِعْنَا وَاسَعْنَا تو تم نے کہا تھا سمینا ہم نے سن لیا ہے لیکن مانتے نہیں ہم تم نے یہ کہا تھا اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ پہاڑ ان کے سر پر کھڑا ہے دونوں باتیں اکٹھی نہیں کہا کہی جا سکتی کہ پہاڑ بھی اوپر کھڑا ہو گرنے کے لیے اور وہ کہہ دیں کہ ہم نہیں لیتے اب بھی نہ فرمانی کرتے ہیں ہم اس کی نہ یہاں مفت نے دو توجیہیں پیش کی غور کے ساتھ سماعت فرمائیں پہلی یہ کہ انہوں نے زبانی کہا کے سمے نہ ہم نے سن لیا مطلب ہم نے مان لیا ہے اور ان کی اپنی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مانتے نہیں ہیں ہم مانتے نہیں ہیں پہلی بات کال کی ہے اور اصحنا یہ حال کی ہے جیسے آپ کسی بچے کو پکڑ کے کہیں یہ کام کرو اگر کرنا ہوتا ہے نا تب ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے منہ سے اس کی حید سے اس کی جسے انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں وہ بتا دیتی ہے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا اور کئی بچے جو ہیں انہیں آپ کہیں کہ یہ کام کرو وہ کہتا ہے اچھا جی کرتے ہیں اب اس نے یہ تو کہا ہے کرتے ہیں یہ بھی کہا ہے اچھا جی لیکن اس کی اپنی جسمانی حید جو ہے وہ بتا رہی ہے کس نے کرنا نہیں ہے یہ بھی یہی حالت تھی یعنی ایسی حالت میں جب پہاڑ ان کے اوپر بھی کیا ایمانا جب کتاباری ہم نے سن لیا مان لیا ہم لیں گے اسے لیکن وہ سینا بھی ساتھ ہی تھا تمہاری تمہاری جسمانی حید بتا رہی تھی کہ تم کہہ رہے ہو نافرمانی کی ہم نے ہم مانیں گے نہیں اسے یہ تم نے اچھا ایک معنی یہ ہوا اس کا دوسرا معنی دوسری توجی کیا ہے دوسری توجی یہ ہے کہ فرمایا کہ سمعنا نہ واسعے سمے تم نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مان لیا ہے عمل کریں گے ہم لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر گئے تم کچھ ہی دیر بعد تم خود ہی کہنے لگے واسطے نا، نا, نا, نا، نا, نا. ہمارا کوڑ واسطہ جی ہاں جی. ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہیں تو فرمایا کہ ہے. تمہارے وہ لوگ ہیں جو امت کا سب سے بہترین حصہ ہیں جو رب کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا حال یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کتاب کے بارے میں تورات کے بارے میں ہم نہیں مانتے اسے میں تمہارا کون سا ایمانت ہے پھر؟ تم تو ان کے پھر بچے کھچے تل چھڑو ان کے تم تمہارا پھر کس طرح کا ایمان ہوگا رب تبارک وتعالى نے ارشاہ فرمایا وا اشربو فی قلوبہم ال اجلب کفرہم ما ان کے کفر کی وجہ سے انہیں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہیں یہ دیکھیں نا ان کا کفری ہی نے بچڑے تک لے گیا ان کے کفر نے بچڑے تک لے گیا بچڑے کی محبت میں ایسے غرق ہوئے انہیں نے رب کا نبی موسی علیہ رب کا نبی حضرت ہرون علیہ السلام نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں رب تبارک بار کو کتاب تو رات نظر آ رہی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سیا اندھے ہوئے ہیں بچڑے کی محبت میں ربت بارک وطار نے پر مایا جی دیکھیں بے سما یا ایمان میں یہی تمہارا ایمان ہے تو رات پر یہی تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہارا ایمان کتنے برے حکم دیتا ہے کہ رب کے نبی ہی قتل کر دو تمہارا ایمان کتنے برے حکم دیتا ہے کہ رب کتاب دے تمہیں تم انکاری کر دو ہم نہیں لیتے رب تبارک و تعالیٰ کر نبی تمہیں تبلیغ کرنے لگے تورات رات کی تو تم نبی کے تم رب کے نبی کا ہی انکار کر دو اسے جھوٹا کہہ دو اسے شہید کر دو یہی ایمان ہے تمہارا تورات پر اور فرمایا کہ تم, تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر, تو پر تم تمہارا ایمان ہے تورات پر تم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے رب کی عبادت کو چھوڑ گئے ایمان کا تقاضے تو یہ تھا رب کی مانتے رب کو معبود مانتے تم بچڑے کو محبود مان بیٹھے اوپر سے کہتے ہو ہمارا ایمان ہے کھول رہا ہے ان کی اور کیسے میں تم نے یہ, کیا، تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا اب بتائیں یار جو اپنی کتاب کے ساتھ یہودی یہ کریں تو میری کتاب قرآن کے ساتھ کیا کریں گے بتائیں میں کہتا ہوں کہ یہودی اتنے بڑے کافر نہیں ہے جتنے بڑے کافر وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہودی قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے قرآن کو مان کے کہاں پہنچ گیا ہے بھائی وہ تو اپنی کتاب تو رب کے نبی موس علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے رب کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے اسے ہم نہیں مانتے اسے تو بتائیں وہ ہمارے قرآن کو مانیں گے یہودیوں کی سب سے بڑی کمائی جو ہے نا وہ سود ہے تو قرآن تو سود سے منع کرتا ہے یہودی قرآن پڑھے گا یہودی بے حیا ہے بد کردار ہے کمینہ ہے ماں بہن بیٹی کا حیا نہیں کرتا قرآن تو منع کرتا ہے ان کاموں سے تو کیا یہودی قرآن پہ عمل کرے گا تو پھر کس بات پر قرآن، قرآن کی کس بات بات قرآن کی عمل کیا ہے یہودی مسجد بنا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بتائیں تو پھر کوئی نے کون سی بات مانی ہے قرآن کی یہودی نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ رسام کلمہ پڑھ لیا ہے پھر یہودی نے کون سا قرآن پڑھا ہے جو قرآن پہ عمل کر کے کہاں پہنچ گئے بتائے نا بھائی یہودی تو آج بھی جناب رسول اللہ السلام کی امت کو مارنے کے چکر میں اللہ تبارک نے ارشا فرمایا میں بے سما یا مورکما باپ فرمائے کتنا برا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان کتنے گندے کاموں کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان ان کن تم مومن اگر تم مومن ہو کون تم, مومن ہو تم یہی ایمان ہے تمہارا اللہ تبارک تعالی نے انتہائی مدلل اور مبرہن انداز کے ساتھ ان کا رد فرما دیا میں دلیلو یہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اپنی کتاب تو رات پر ایمان لانے والے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے یہ تمہارا قرآن سے منہ پھیرنا صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ورنہ جو تم نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توقع